بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََََََََََََََََََََََس و نصلی و نصلی عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے قرآن پاک کے ليے ظاہر ہے اور باطن دوسری چیز امانت ہے اور تیسری رشتہ جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاوے اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے فائدے محض شیخ نور اللہ مرکز لکھتے ہیں ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے یعنی حق سبحاء نہ تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی کلام اللہ شریف کے جگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی اس کا حق ادا کیا اس پر عمل کیا ان کی طرف سے دربار حق سبحان ہوں میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا ان کے درجے بلند کرائے گا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بری ترمیزی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں حارض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں تو حق تعالی شان ہوں کرامت کا تاج مرحمت فرماؤں گے پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق سبحان ہو تعالی اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے پھر وہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں تو حق سبحان ہو تقدس اس سے رضا کا اظہار فرماوئیں گے اور جب دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی میرا کیا حق ادا کیا شرح حیا میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں دو مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے ذرا غور فرمائیں کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے موت بہرحال آنے والی چیز ہے اس سے کسی کی طرح مفر نہیں قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا جس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ شخص نے خطا کی بعض مشایخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے ہیں جن کی کہ جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطلب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے تو اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں غور و فکر کرو کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط و آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جاننے اردو ترجمے دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے اہل فن نے تفسیر کے لیے پندرہ علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصرا عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی اول لغت جس سے کلام پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہز نہیں کہ بدون معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں اس لیے بسا اس لیے کہ بسا اوقات لفظ چند معانی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتا ہوتے ہیں دوسرے نہو کا جاننا ضروری ہے اس لیے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے تیسرے صرف کا جاننا ضروری ہے اس لیے کہ بنا اور سیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم علم صرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا علامہ ضمکشری رحمۃ اللہ علیہ عجوبات تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت یوم کل اناس سم ب ام سور بنی اسرائیل ترجمہ جس دن کے پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیش روح کے ساتھ اس کی تفسیر صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ امام کا لفظ جو مفرت تھا اس کو ام کی جمع سمجھ گیا اگر وہ صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ ام کی جمع امام نہیں ہوتی چوتھے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے اس لیے کہ لفظ جب کے دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے جیسا کہ مسیح کا لفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مسح سے بھی ہے جس کے معنی چھونے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں اور مساحت سے بھی ہے جس کے معنی پیمائش کے ہیں پانچویں علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں چھٹے علم بیان کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کا ظہور و خفا تشبیہ و کنایا معلوم ہوتا ہے ساتویں علم بدیع جس سے کلام کی خوبیاں خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں اس لیے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے اس سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے آٹھویں علم قراعت کا جاننا بھی ضروری ہے اس لیے کہ مختلف کراعتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہو جاتی ہے نویں علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبھا و تقدس پر صحیح نہیں اس لیے ان میں کسی کی کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ ید اللہ فقیم دسویں اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے وجوہ استدلال و استمباک معلوم ہو سکے گیارہویں اسباب نظول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شان نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہوں گے اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نظول پر موقف ہوتا ہے بار میں ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ منسوخ شدہ احکام معمول بحا سے ممتاز ہو سکیں میں علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزیات کے احاطہ سے کلیات پہچانے جاتے ہیں چودہویں ان احادیث ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں ان سب کے بعد پندرواں وہ علم وہبی ہے جو حق سبھان ہو تقدس کا عقیہ خاص ہے اپنے مخصوص بندوں کو عقاء فرماتے ہیں جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے من عمل بما علم ور رس اللہ علم معلوم عالم جب کہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو حق تعالی شان ہوں ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا اسی کی طرف حضرت علی کرم اللہ جوں نے اشارہ فرمایا جبکہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے ہیں یا خاص وسایا جو عام لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے جنت بنائی اور جان پیدا کی اس فہم کے علاوہ کچھ نہیں جس کو اللہ تعالی شانحوں اپنے کلام پاک کے سمجھنے کے لیے کسی کو عطا فرمایں ابن وبدنیا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ قرآن کے علوم قرآن اور جو اس سے حاصل ہو وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں یہ علوم جو بیان کیے گئے مفسر کے لیے بطور اعلی کے ہیں اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت کے بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بررائی میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے صحابہ رضی اللہ عنم کے لیے علوم عربیہ طبعا حاصل تھے اور بقیہ علوم مشکات نبوت سے مصطفیٰ تھے علامہ سعود رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید تجھے یہ خیال ہو کہ علم وبی کا حاصل کرنا بندے کی قدرت سے باہر ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جس پر حق تعالی شان ہوں اس کو مرتب فرماتے ہیں مثلا علم پر عمل اور دنیا سے بےرغبتی وغیرہ وغیرہ کیمیا عادت میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی اول وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو دوسرے وہ شخص جو کسی کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی ہو کہ اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے معرفت قرآن سے قاصر رہتا ہے تیسرے وہ شخص کے کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے طبیعت اجٹتی ہو اس شخص کو بھی فہم قرآن سے حصہ نہیں ملتا اللہم محفن منہم آمین سبحان اک اللہ اشدُ اللہ الہ اللہ الیک